بسم الله ومحمد اللهم ومصلين ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله باللهدى ودين نحض ليظهره على الدين كله لو كرها اذكر الله تعالى مولانا نعوذ يمص رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي حبيب الله صلى الله عليه وسلم حضره العلامه سید محمد اویس عباس گیلانی شاہ صاحب مدلع کی جامع مسجد صدیقیہ رویہ فیصل آباد میں جشنِ عیدِ مراد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی و, و کی نسبت سے آج کا مختصر مبارک جلسہ جس کی خصوصی خدمت کے لیے شاہ صاحب موصوف مدلا علی نے بندہ ناچیز کو مدعو فرمایا اللہ شان ناچیز کو اس مبارک جلسہ میں کما حق ہو خدمت کا موقع عنایت فرمائے بھارت سے کئی دوستوں کے پیغامات آئے کہ آپ اردو میں خطاب فرمایا کریں ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے جو مختصر باتیں ٹوٹی پھوٹی کروں گا اردو میں ہوں گی انشاء اللہ عزیز بندہ ناچیز کا اس وقت کا موضوع ہے پیغام پیغام اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آل ہنگامی طور پر ہنگامی حالات میں حاضر خدمت ہونا پڑا ہے دوست احباب پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ادھر ادھر سے پھر سیلابی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود تشریف لائے ہیں ہمارا میں نے شاہ صاحب سوار کی تھی بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کو پندرہ بیس ہزار کا مجمع ہو پھر بیان کیا جائے چلو ہمارے زور لگانے کا بھی کوئی فائدہ حاصل ہو لیکن یہ سیلاب نے کام خراب کر دیا اس وقت موضوع وہی ہے جس کا آپ کے سامنے نام پیش کر چکا ہوں لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی یہ بات گزارش کرنا ضروری ہے کہ میلاد شریف جو منایا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کا اختلاف اہل سنت کے اماموں کا اختلاف کئی حضرات اس کو بداتے سیاح کہتے ہیں。ان میں سر فہرست دنیا کے مشہور مالکی مذہب کے امام تاج الدین فاقحانی رضی اللہ تعالی آن ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے جو اپنے فتوا میں میلاد کے موضوع پر فتویٰ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے اس امام کا حوالہ سب سے پہلے پیش کیا کہ وہ امام اس کو بداتے سیاح کہتے ہیں کیا بات لیکن ہمارے زیادہ اور جمہور آئما اور علماء علیہ سنت اس کو بد آتے حاصہ نہ کہ بد آتے کچھ نے کہا بد آتے ہے جن میں سرے فہرے امام تاج فاقیانی ہیں اور دوسرے نمبر پر حضور سیدنا الف ثانی رضی اللہ تعالی ماشتا. انہوں نے صاف لکھ دیا مکتوبات میں کہ ہزار اس کو بدعت حسنا کہنے والے ہوں مجھے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نظر نہیں آتا یہ مجد صاحب نے لکھا ہے جاہلوں کی طرف سے جو اس عمل کی حیثیت علماء <تصوف> <تصوف> کے ہاں مقررہ حیثیت سے اوپر بڑھا بڑھا کر فرضوں سے بھی اوپر پہنچا دی گئی ہے اس کے رد کے لیے اور اس سے ذہن صاف کرنے کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں جاہلوں خوشحامدیوں کا کیا ہوتا ہے جو مرضی کہتے ہیں اگر میں ذمہ دار وبا کی بات کر رہا ہوں جن کی حیثیت میراسی کی ہو اس کی بات کی کیا حیثیت ہوگی یہ تو امام لوگ ہیں جن کی بات کر رہے ہیں ہمارے بعض حضرات جلیل القدر جن میں مجدد الفسانی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بدعت سیاح ہے کوئی ثواب اس پر نہیں ہوتا جمہور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اس کی شرائط اور حسن نیت ہو تو پھر ثواب کی امید ہوتی ہے بس سمجھ آ رہی ٹھیک ہے اگرچہ آپ کو ایسی کڑوی بات سننے سے کوئی تکلیف ہوگی کیونکہ ظاہر بات ہے کانوں کو ایک مدت ہوئی غلط سنتے سنتے تو پھر ایک صحیح بات کو سننا کانوں پر تو برداشت نہیں ہوتی لیکن جو ہے ہر ہے ہم, ہم، وہ جو, ہم، جو ہمارے جمہور ہم. ہیں ان کے ساتھ جو بعد ہیں اور جس کو بدراتے سیا کہتے تھے وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں مجدد الف ثانی سے کون منہ پھورے کون منہ پھیرے گا دی اللہ تعالیٰ تو بھائی یہ جو معیار حد سے بڑھا دیا گیا ہے نا وہ اب نیچے آ گیا اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس کی بدعت سکیا اور خاصانہ ہونے میں اختلاف ہو اس پر کیا تک بنتا ہے کہ تمام فرائض اور تمام دین سے اس پر زیادہ زور دینا اس کے زیادہ انتظامات اہتمامات کرنا حکومتوں کی طرف سے چھٹی منانا وغیرہ وغیرہ یہ سمجھ لو اس کے پیچھے بہت گندے سے گندے ہاتھ چل رہے ہیں ان کے گندے مقاصد ہیں اگر یہ چیز اگر یہ عمل اللہ رسول کی بار بار تمام دین سے بڑا ہوتا تو اس کا بیان جو ہے نا وہ بھی انتہائی بڑے انداز میں ہوتا اللہ پاک قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا پیدائش کا دن بتاتا کیا بات کیونکہ جی ہو اب دیکھو رمضان شریف کے روزے ہیں بہت بڑا فرض ہے ایسے اس کا وقت قرآن میں آیا مہینے کا نام قرآن میں آیا وقت بتایا اتی مسیامائے للئی صبح سے رات مہینہ بتایا نہیں بتایا باتایا. باتایا. باتایا. نماز پانچ وقت کی رکھی پانچ وقت کا وقت بتایا بتایا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملاد منانا اگر اتنا ہی اہم تھا اس کا دل کیوں ذکر نہیں کیا گیا اس میں اتنا اختلاف کوئی ربی الابول مہینہ بتاتے ہیں کوئی رجب کا مہینہ بتاتے ہیں کوئی کچھ مہینہ بتاتے ہیں اماموں میں تو بشدید اختلاف آئیے تو نہ مہینہ بتانا قرآن میں رسول پاک کی زبان میں نہ دن بتانا صرف دن شریف کا آیا اتنا کہ آپ نے وہ بھی ساتھ بتا دیا کہ عمل کیا فرمایا روزہ رکھتے تھے پیر شریف کا تو پوچھا کہ حضور کیوں فرمایا یومن ولی تو یہ. یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا ہو اب بات سمجھنا بات سمجھنا کیا ہے پیر کا دن حضور نے بتایا کیا بتایا جو حضور کی پیدائش کا دن ہے کوئی مہینہ نہیں بتایا آپ ربیع منا رہے ہیں کوئی مہینہ کہیں ذکر نہیں آیا شدید اختلاف دن کا بتایا اور عمل کیا کرتے تھے حضور روزہ رکھتے تھے بولو رات میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ پیٹو ہیں کوشش کریں گے وہ چیز وہ عمل نکالے اور اس پر زور دیں جس عمل کا تعلق پیٹ بھرنے کے ساتھ ہے پیٹ خالی کرنے کے ساتھ نہیں آپ علیہ اللہ نے پیر کا روزہ رکھا اس میں تو پیٹ خالی رکھنا ہے اور ہمارے مولویوں نے اسی حدیث کو لے کر کیسا بائی پاس کاٹا کیسا حضرت نے باہر سے دور سے موڑ لیا کہ جی میلاد تو ثابت ہو گیا حضور آپ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی روزہ رکھنا پیر کے دن کا یہ نصیب نہ ہوا اس, نے اس پر حضرت نے زور نہ دیا جو خود سرکار کی سنت تھی اس کو ترک کر کے فوراً زور دے دیا ارے بھائی فلاں بزرگ فلاں ربیع البول شریف میں میلاد مناتے تھے اور خوب لنگر پکاتے تھے ہو ہو رسول کا روزہ رکھنا نظر نہیں آیا اور کسی بزرگ کا لنگر پکانا نظر آ گیا یہ بزرگ کا عمل رسول کے عمل سے آگے کیوں بڑھ گیا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ عمل کرتے تو وہ ابھی بھی اختلاف نہ کرتے بکی کو یہ تو مسلم شریف میں آ گیا حدیث میں آ گیا لیکن جب آپ نے ایسا عمل پیدا کیا جیسے عمل کی دلیل پاک رسول کی سنتر سے نہیں ملتی آپ اختلاف کھڑا ہو سمجھ نہیں آ رہے بھائی اس مختصر ابتدائی تمبی کے بعد جیسے اسلحہ عقیدہ مقصود اب موضوع کی طرف آتا ہوں موضوع کیا ہے کیا موضوع ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں اور نبی اور رسول کا معنی ہماری اور فارسی زبان میں کیا ہوتا ہے بھائی بھئ بھئ بھائ بھئ بھئ بھائ پیغمبر بھائ بھائ بھائ بھائ بھائ بھائ بھائ بھائ سمجھے نہیں آپ کو رسول مانتے ہو نا بھائ بھائ, بھائ بھائ نبی مانتے ہو نا لا الہ محمد الرسول اللہ نبی رسول کا کیا مانا ہے پیغمبر پیغمبر یہ مخفف ہے پیغمبر مردن اور کبھی بردن لے جانا پیغمبر تقسیف کے ساتھ میں فاعل فارسی کا سینا مصنوعی مصنو اس میں فائل امر کے ساتھ لگایا اس میں فائل بانڈ گیا پیغمبر کا معنی ہے پیغام لے جانے والا بولو تو سینا کیا مانا ہے پیغام پیغام لے جانے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول ہے ہی وہی جو پیغام لائے رسول کو پیغمبر کہنا ہے اور پیغمبر مانا پیغام لانے والا تو رسول تو وہی پڑے گا جو پیغام لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے پیغام لائے ہیں خالی آپ کو نہیں بھیجا گیا آپ کو پیغام دے کر بھیجا گیا اب وہ ملون... پیغام کیا دے کر بھیجا گیا ملون... اس کو قرآن مجید میں بیان دیا ہو وی ال رسول وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے سب سے اعلی پیغمبر کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ دین حق اس کے دو مانے اوسط وہ دین جو سراپا حق ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ باطل کا کوئی کام نہیں یہ اس وقت مطلب ہوگا جب دین کو موسوخ اور حق و صفت اور موسوف کی صفت کی طرف اضافت مانی جائے بن جائے گا و دین الحق و دین الحق دوسرا مانا حق, حق کا دین تو یہ اس وقت ہوگا جب دین کی اضافت حق کی طرف مانی جائے اب مانا بنے گا یہ اس کا دین ہے جو ذہن شراپا حق ہے جس کو اللہ دین کا حق ہونا پہلے معنی کے لحاظ سے یہ ہو جائے گا شری اور مطابق دوسرے معنی کے لحاظ سے التظامی ہو جائے گا کہ جس کا بھیجنے والا حق ہے تو جو اس نے بھیجا ہوگا وہ ضرور حق ہوگا پہلے معنی میں تو صاف کہہ دیا دی... وہ دین جو حق ہے تو دین کو حق کہہ دیا تو یہ تو سراپا یعنی سری معنی صاف ہو گیا لیکن دوسرا معنی التزامی بنے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے مقدس پیغمبر کو بھیجا حق کے دین کے ساتھ یعنی حق ذات اللہ ہے اس کا جو دین ہے اس کے ساتھ بھیجا آیت نے بتا دیا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے اور پیغام ان کا دین ہے جو پرانے سننے والے ہیں ان کو تو میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی جو نئے سن... سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں تو ان کو آخر میں سمجھا جائے گی لیکن آخر میں یہ کیا کہنا چاہتا ہے آج اس, اس محفل میں اس مختصر موضوع میں دو چیزیں سامنے آ ہیں رے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پیغمبر یہ خالی نام نہیں جس طرح ہم رکھ لیتے ہیں کسی کا نام کسی کا نام غلام رسول کسی کا نام قائم دین کسی کا نام کچھ کسی کا نام کچھ یہ نام ہیں اس میں نام کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن میں نام کا اثر نظر جس کو قائم دین کہہ رہے ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کی کی ظالم دین کو ڈھانے میں دین کو گرانے میں دین کو بگاڑنے میں گزر گئی ہو لیکن نام قائم دین اب سلمان رشدی جانتے رشدی رشد ہدایت کو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں باز اللہ پر اس نے کتاب لکھی اور نام کیا ہے سلمان روشد والا ہدایت والا نام رکھ لینا اور بڑا اب حضور کا پیغمبر نام نہیں ہے اس نام کے ساتھ ایک ماہانہ ہے وہ ہے پیغام لانے والا یہ صفاتی نام ہے اس کا مطلب ہے محمد پیغمبر ہیں پیغام لانے والے ہیں تو خالی ان کو پیغمبر کہنے تھے مسلمان نہیں بنے گا جب تک کہ یہ جو پیغام لائے ہیں اس کو سچا اور صحیح نمانے نہیں ہو سک تو آئے بھائی تو یہ سمجھ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لائے ہیں اس پیغام کو ماننے سے اس پیغام کو ماننے کے بعد پھر پیغمبر ماننا تسلیم ہوگا ورنہ بھائی پیغام کو نہیں مانتا تو نہیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی دیکھو جو پاک مصطفی پیغام لائے اس کی کتنا دو عظیم ساتھ ساتھی ذکر ایک فرمایا بل ہودا جو رسول کو ہم نے پیغام دیا ہے وہ پیغام سارا کا سارا ہدایت ہے اس میں گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں اس کے اندر گمرائی نام کی کوئی بالہدا و دین الحق جو پیغام تین مستفیٰ ہے وہ ہدایت بھی ہے اور حق بھی ہے بولو تو صحیح ہدایت کا مطلب یہ ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر دور میں صحیح رہبری کرتا ہے اس راہبر کے ہوتے ہوئے کائنات کو کسی اور کی رحبری کی ضرورت نہیں اگر کسی اور کی ہدایت اور راہبری کی ضرورت ہو تو پھر یہ دین ہدایت نہ مان اور آگے فرماتا ہے وہ دین میرا حق حق کا معنی ہے ہزار دنیا بدلتی رہے مگر یہ اپنے حال پہ قائم رہے اس کو بدلنے والے تو بدل جائیں لیکن یہ نہ بدلنے پا مستقر پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ قائم رہنے والے کو حق کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کو حق کہتے ہیں اللہ بدلنے سے بہت ہے کیسے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم اس کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اس دور کی ہدایت اسلام میں پوری نہیں اور اس دور میں اسلام بدل نیچل سک جو ہے ارے بھائی او اسکولوں میں اسمبلیوں میں ادھر ادھر مولبیوں میں پیروں میں پرانی باتیں تو نہیں چلیں گی ارے بھائی ٹھیک ہے اسلام بالکل ہے لیکن اسلام تو ہر دور کے ساتھ بدلتا ہے وہ کتے کا بچہ کوئی باندر کا بچہ ہمارے پلے پڑھ گیا تمہیں اتنا پتہ نہیں یہ دین الحق ہے حق کا مانا گیا غیرت یہ ہدایت ہے ہدایت کا مانا کیا ہے اگر یہ ہر دور کی رہبری نہیں فرماتا تو ہدایت اگر یہ بدلتا ہے اور بدلنے اور عمل میں تبدیلی آتی ہے وہ کیوں آتی تھی ہو داد اب ہمارے نبی کے دین کو حق کیوں کہا یہ علاقے کا نہیں ساری کائنات کا ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہی سبھی کریں دادا میلاد لاد مستفا مستفی سمجھ نہیں آ رہی پچھلے نبیوں کی شرائع پر کیا صحیح کر سکتے وہ شریعتیں اس لیے آتی رہی کہ بدلنے والا آنا تھا اب جب آ گیا تو بدلنے کا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر اللہ ہو اک بھر بر بر جد پیغام نبی سربردار منت بغیر رسول منہ نہیں تر اگر کوئی پیغام لیا لکھ پیغام لکھ پیغام لیا والے دیا تریخا کر جنا چر پیغام قبول نہیں کریں آخنا لارے لائی جانا کی میم دھوکھے پائی ہے کی میرے نال جھوٹ بولی جانا کی خوشامد کی ہے جا پیغام لے کے آیا گا پھر تیری خدمت میری قبول ہو ابو لوجو ابو لاہ خوشی کی تھی لیکن پیغام کے منت بغیر وہ جہنم کا بالا کا بالا تبت ادا جہل تھی بڑے بڑے ہوئے ابو لہب کا نام کیوں آیا رب نو غضب اسپرس واسطے آیا جس نے جمع سی نے خوشی کردہ ہے جس نے پیغام سنا ہے نے سل خج گیا ہے ابو جہل بھی نام کیوں نہیں آیا اور اعتراض نہیں ہونا اللہ پاک نے نام اس واسطے لیا جسے آیا سی خوش ہوتا ہر میلاد مناؤں جسے ایسے چک کے آخ ساریا کٹے میں دا رسول ہوں کون اللہ <سؤال> ہونایا ابو لاہ بولیا ملاد کرنے والا بولیا چھ نہ روی کہنے دے او نرمی نہیں یاد آئی میرے محبوب دن اے خوشی کی نام تے ذکر نہ نا کرا نام بھی ذکر کیتا, کیتا بھی لانت نب ابھی لاہب کا مطلب ابو لاہب فٹکار مطلب بولو سی مروج اقبال اسلکے مغرب کے اندر ایک ملک اٹلی نے روم نے او دیتے حملہ کی چھوچا سب مل کے پچلی کا جواب دال بنے مقابلہ ہویا گئے اس موقع کلندر اقبال نے ایک نظم لکھی نظم لکھ کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر پیش کی اس نظم دا کا ہے نظم لکھ کے بارگاہ سنانا کلندر فرما نے حضور دی بارگاہ بار کچھ عرض کی تھی دی بارگاہ جاردگی باعت. باعت. باعت. حضور نے فرمایا اچھا بارگاہ کی تحفہ لے کے سمجھو ہے اقبال فرماندے نے میں مر کے ہزور کی بار گائے ہزور دے حضور فرماندے نے کہا مکے حضور فرما نے حضور فرما دکمال تیرے عشق سے درد دیا گلیاں تیرے عشق سے درد دیا گل تحفہ لوحفہ سنا وہ پیش کیا اور hmm. اور حضور hmm. آسودگی نہیں تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں سوچنا ملاز آتھی چنیا لاؤن والے بتھیرے ہو مصطفیٰ دے پیغام وفا کرا تینوں کوئی نہیں یہ گل اقبال نے ہزار سرخ پل بھی ہزار پھول ہزار لیکن بو رکھ والے خوشبو رکھ کوئی کلی نہیں ملتی کیسی خوشبو جس نے مفاد اپنے ادیب ہوں ہزور پڑھیا رسولو کی کلما پڑھا رسولو نہ اللہ دبر اچھا سچی دسیا جی میں سوال زندگی دا کہڑا شعبہ ہے جی دا پیغام تڈے کوئی نہیں کوئی علم ہوئے کوئی کسی طرح ہوئے میری اس کا جواب دیا زندگی کا کون سا شعبہ ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں چاہے بچے ہوں چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں چاہے زندہ ہوں چاہے مر جائیں زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پاک مصطفیٰ کا پیغام ہمارے لیے نہیں ذرا بولو تو صحیح نا اگر کوئی کہے انتم میں عمور دنیا کو تم اپنے دنیاوی کاموں کو زیادہ سمجھتے ہو اس کا مطلب ہے امور دنیاوی میں تو پیغام نہ ہوا جو ایسی بات کرے گا اور یہی نظریہ رکھ کر دنیا دنیاوی عمر حضور کا کوئی پیغام نہیں وہ قبر ہو جائے حدیث پر حق ہے لیکن معنی سمجھاتا ہوں مختصر عمر دنیا اضافت آخری اس کا مطلب ہے جزوی امور جزوی کام دنیا کے وہ تمہارے سپرد ہیں لیکن قاعدے کو اصول ضابط جن کے ساتھ آپ نے جزیات میں ہدایت لینی ہے وہ میں سمجھا کے جا رہا ہوں <تصفيق> بات سمجھاتا ہوں بھائی ذمہ دار ہے كون سا ایکڑ لینا ہے جزوی کام ہے کون سا لوکر رکھنا ہے جزوی کام ہے کون سا بیج ڈالنا جس بھی کام ہے جزوی کام لا بہادوں سے لامدود کن گن کر سنائے نہیں جا سکتے کملی والا رہ پر ہیں مختصر قرآن اور دین گردے گر کر گیا کلیے بتا دیئے کلیے یہ تو نہیں بتایا فیصل آباد کی کون سی طرف کا ایک ہے لیکن یہ ضرور بتا گئے کسی کا نہیں چھیننا کسی تم نے گوشت پکا ہے مرغی دا پکا ہے بکرے کا پکا ہے کیڑا پکا سرکار نہیں دس لگ پے ایڈا وفت تیار ہوتا کہ قیامت تک جائے رسول آتے کلیات بتانے رسول نے یہ نہیں بتایا بلا دن تم نے کون سا گوشت کھانا ہے لیکن یہ تو بتا دیا ارے بھائی حرام گوشت نہیں تھا بھائی یہ پتہ چل گیا کہ حضور زندگی کے ہر شعبے کے راہبر ہیں ہر شعبے کے لیے پیغام لائے ہیں اس کا مطلب ہے رسول کو دنیا کا بھی امام ماننا پڑے گا اور دین کا بھی امام ماننا پڑے گا پھر مانا جائے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور رسول کو پیغمبر مانا جس ماحول اصے ہیں نا یہ دن ب دن کیونکہ اس ماحول ملعون میں اپنی دنیا کو سپرد کر دیا فرنگیوں کو یہ نمازی یہ حاجی یہ سب کچھ یہ اپنا بیٹی بہو ٹبر خیس قبیلہ برادری پیر ملا سب یہ سب کچھ سپرد کر دیا پڑھنے والے رکھ لیا کرو پنجرا تیرا پتہ لگ گیا تھی کہ اب میں ja, تو بےعد بھی نہیں کروں گا نا صرف لالت ڈالوں گا خدا کی سنت پڑا کمال سمجھ نہیں آ چیز نے پنجابی ہاں اتنے بیٹھ کے مولنا دکھاری لکھے سو روکال کر دو توں ساڈا خدا رسول نو دھوکھا نہ دے تسول کے پیغام کلمائی پہ بولو مر ਤੂੰ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜਿਦਾ ਦਿਲ ਧਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬੜੇ ਤੂੰ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਏ ਕੁਨੀ سر سڑ جا کے سمجھ سابزادہ ہے کون ہے کدا بول گیا کدا صاحبزادہ ابو لہبا نہیں یا پمبر ہز کنور مار پا مر سورا کنجرا بنی گیا اسی نو بیٹھے صرف نام لے کے خوش حضور کرنا یہ گلاج بال نہیں من نہورحبل جنا جنیا نہیں سو ریا دونوں اونچی بار اوچھی بولا کی دیں دنیا مصطفح! مصطفح! جو ہے سیلابی ہوں اپنے ساتھی پور اصل جلال پور پیر والا امداد دے کے آ رہے فوج پولیس ریسکیو ریسکیو آپ کشتیاں میں نظر شک ہوئے واپس جاواں گا ہزار بندے منہ کرا میرا نکوڑ دے اور سڈے ساتھی ہزور پاک در سطک جنہیں پیغام ندی کا منیا خدمت کرتے رہے نے انہوں نے ہاتھوں ایک نہیں مریا انہوں نے سورا ہوں مرا لگی اتوی نے یار چیشتی بس منگایا مرے گا نیت ہوگا کما گا لٹا گا اور لکھ لانت پہلے دن لٹن کھانا کافر بنانے لانتی بنان کا منصوبہ ہو کے خدمت میرے کو میں بچانا چاہتے ہیں تھوڑی عرض کروں ہم کب بچیں گے جب آپ نے بچانے کی فکر منافک پوترا ہم پوترا سان کھڑا ہے بیٹھا وہ تیرے ورگے من چالی سال ہو گئے وڈیا نال سن بنا پہ دفتر خدا بہت اکل نہیں ایک بندہ تری بال تر پالے جسے موٹے ہو جانے ہوئے ڈین مارن لٹن اگر کفر والے دنیا کو پالتے ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی ضرورت پیش نہ ٹھیک ہو گیا میرے خیال سے میں اپنے وقت وقت نہیں لیا بڑھا بندہ بیمار آدمی یقین کرنا تو بس بہت کچھ بیان ہے اس قوم نے نتیجہ مایوس دشمن سنگ گزور ہر ویل آگ چکا ہے میں گل تھی ٹھیک ہے پر یہ دسو جب سارے رحمت نے بچ اص بھی ہے <سيح> سی معافی معافی نہم کافر واسطے حضور رحمت نے اپنے کلو سان آختی بخشی کا دباس میں نام مراد حضور جب رامت نے تو ایسے ہی بخش کیا بکواسا کر دینا کہ سونے نبی پیغمبر کا سلکم پیغام پیغمبر دل میں ہو اور دنیا سے رخ سکو اللہ اکبر کبیرہ وے قبیر ضرور آ کھانا مہینہ کس رحمت العالمین کا مہینہ بولو رحمت دا مہینہ ایسے مہینے کے عذاب کیوں آیا ہے مرو موت پہ اونچی بولو مرو تو معلوم جے جی رحمت اللہ لال امی منو لگنے مان نہ لیا جو مرضی کر گے وہ رحمت نے اللہ اللہ لے گیا چل میرے نال تی سنے دیکھ بنیر صوبہ سرحد سوا دربار پیر بابا سرکار سید علی حسین اللہ اللہ کر کے آیا جنن نال دربار اس بدل ہی ڈگ پیا ٹنا منا دے ہتھر دے سارا شہر مٹا دن دگا جیسا کہاوتی غور دے کتا بیٹھے او جنتی بن گیا بابے پیر کے دربار سے بہ نتیجہ مل کر واقعہ اے نہیں ہے لیکن نتیجہ غلط ہے کتا حکم نہیں رکھتا مکلف نہیں سچا گے سید کے دربار سے آداب لے لوگے جس طرح بخاری جایا حضور نے پھر حضور نے کیا نیک آداب آ جائے گا فرمایا نہ میرے کاپت فرمایا آ جانے جسے کند فلیے جنہ مجا لال ہے آ سڈے حاکم جی مدد کر جان تریا کجرا تندر آن پوچھا ہوں بی مست جانورے ہونے نے کوئی نہیں گل نہیں سمجھ اموت پوائ جیڑی بی جی آ دریا تلابا اندروں کے جانور کہنے نے بغیرت نے جنہیں اتنے تصا ہک کے مو سڈے کوسی جن بادشاہ کو نا دسی پبی واقع قرآن سناو حضرت سلحمان پیغمبر دیارا آپ نے پوچھا کی گل مینو نہیں دیکھ ریا تھوڑی دیر بعد کردہ حد ہلور گیب شہد مانے بھی رے کے بادشاہ بدھوا بول کون شکایت ہے بول ہو کون یہ جانور کے انسان ہے بول بولو معلوم ہوا مردو مردود بن گئے برداشت مسلمان شرم کردیا خلاف کیا بولنا نہیں جاننا ترقی رازا نو جی عورت ہا کمکی میں عورت ہا مردوں شکایت سکھا پترو اج تو بعد سرپنچ کا بوا بند نبیا بار گاہنے جانور گیرت رکھتے سور اللہ رکھ دی ہو اگو اللہ دے رسول سی صاحب سکول نے بنایا اپنی دنیا دنیا لالچ بکھائی لے لو فلان لے لو ادھر آ کر لے لو ادھر آ کر فلان لے لو آپ نے فرمایا بندے چھتی چیتی پہ نہیں تے ایسی فوج لشکر گا دنیا دی کوئی طاقت جی پہنچی تخت اپنا ویکا تو پہلو آیا پیا لگی امرے یہ مطلب ندیا کا بن کے پیغام پیغام نال وفا کر کے جی بندہ قائم ہو کے خلوج کو جو ہوں جس ادھر سڈے کو لڑا مقابلہ کرنا اخر بلکی مسلمان ہوئی ای میں کہ نہیں بول ذرا اونچی ہوئی مسلمان ہوئی سلمان علیہ السلام لوگوں نے بادشاہ آپ بہ گئے اندر شاہ صاحب ویا ہو عورت میں اسلام بادشاہ بن سکتی ہے نا تو آپ بیٹھ گئے اب نے فرمایا کوئی بات نہیں چند دن بہ رہا ہوں چپ کر گئے ہو, مر گئے صحیح یار اندر خوشی پیغام ہے ہزور کا اتے پتا لگنا ہے کہ تیری وفا کی بو ادر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اتح پیغام حضورفا دا کرن ہونا ہو ہو ہو جو نو دنیا بنی کڑی سورا تھوک بھی سٹنا گوارے گا خدا کی قدم کر کے ہاتھ ملا لو کنجر تو میں پہنا پہلا سور لگ جائے سمجھ آ گئی گیرت رکھی گئی اللہ شاہ پنا بخش مصطفى جان رحمت